أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعذوا من ربك ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تغفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لا غني عن اللم ييعكم نب الذيين من قبلكم قومحم عاد مسبببوط والين من بعدهم لا يعلمهم بال الله جاتهم رسلوهم بالبّات فردّ د هم في فااحهم وقالوا اننا کفرنا بما ورس به وإننا ل في ش من الله لظم کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی کی ہر نعمت پر شکر بجا لانا چاہیے اور یہ شکر بجا لانا واجب ہے شکر میں علماء نے لکھا ہے کہ شکر بجا لانے میں ایک تو فائدہ حاصل ہوتا ہے ظہر ثواب ہے اور نعمت بڑھے گی لیکن شکر بجا لانے میں ایک کو اخلاق رزیلہ میں سے ایک برے اخلاق کی دوری بھی نصیب ہوتی ہے شکر بجا لانے میں ثواب تو ملتا ہے زہر ہے کہ ایک نیکی کا کام ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے شکر بجا لانے میں ایک تو نیکی ہے کہ انسان نے اللہ کا شکر بجا لایا ہے آج ہی نصیب ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ اخلاق کے رزیلا جو گندے اخلاق ہیں جو دل کے امراض ہیں ان میں سے ایک برے اخلاق کا اصالہ بھی ہو جاتا ہے شکر بجا لانے میں اور وہ برا اخلاق ہے تکبر کہ جب انسان اللہ کے سامنے عارضی کرے گا شکر کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ یہ سب نیم اللہ کی ہیں طرف سے ہیں تو اپنے آپ کو کمزور اور عازش سمجھے گا تو یقیناً یہ متکبر پھر اپنے آپ کو نہیں سمجھے گا کہ یہ تو دوسرے کی بڑائی بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے سب کر دیا جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ انفاق فی سبیل اللہ ثواب ہے کہ ہمارے ذمہ مذکات فرض ہے وہ ادا کرنی ہے یا نہ ہے یا کوئی اور بات ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ ثواب کی چیز ہے اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو واجب ہوتی ہیں واجب ادا کرتے ہیں یہ تو ثواب ہے ہی مال کی زکوٰۃ نکل گئی مال کی حفاظت ہوتی ہے برکت آتی ہے اللہ راضی ہوتا ہے آخرت کا فائدہ ہے لیکن مزید انفاق فی سبیل اللہ میں اخلاق رزیلہ میں سے برے اخلاق میں سے ایک برے اخلاق کی دوری بھی نصیب ہوتی ہے وہ انسان سے جدا ہو جاتا ہے برا اخلاق اور وہ کیا ہے بخل کہ جو انسان دوسرے کا خیال کر رہا ہے دوسرے غریب کی مدد کر رہا ہے انفاقی سبیر اللہ یہی ہوتا ہے تو اس کے ہر انسان میں جو بخل کا مادہ ہے یہ برا مادہ ہے اس کو دور کر رہا ہے جب دوسرے کا خیال کر رہا ہے تو یہ بخیل نہیں ہے فضول خرچی کو بھی شریعت نے منع کیا ہے جس کا بارہویں پا پارے میں قرآن میں بزر حد سے زیادہ کہ فتح قو محسور آ پھر پھر خود محتاج بن کے رہ جائے گا درمیانہ روی ہے لیکن بالکل جیب کی طرف ہاتھ ہی نہ جائے یہ بخل ہے تو جو بندہ انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے سواب تو ہے مزید یہ کہ اس کا برے اخلاق کا علاج بھی ہو رہا ہے اور وہ دور ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو چیز ہے بخل یہ انسان کے جسم میں نفس میں رکھا گیا ہے جس کو پانچویں پارے میں قرآن مجید نے بیان کیا وہ کہ کوٹ کوٹ کے بخل انسان کے نفس میں بھرا گیا ہے اس بخل کا علاج کیا ہے ادا ادا ہو ہو رہی ہے ادا ہو رہا ہے رہا کسی اور غریب کا بھلا ہو رہا ہے تو ثواب بھی ہو رہا ہے ان پا کسی بھی للہ میں اور بخل کا علاج بھی ہو رہا ہے جس کا علاج ضروری ہے جیسے تکبر کو دور کرنا بغل کو دور کرنا کینے بغض کو دور کرنا ان سب چیزوں کو دور کرنا یہ برے اخلاق ہیں ضروری ہے فرمایا کہ تم جس نعمت سے شکر بجا لاؤ گے اس نعمت میں اضافہ کروں گا اب ہر نعمت جو انسان کی ہے وہ سوچے اللہ نے سب ان ان لشدید اور اگر تم نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ کا رحیم ہے مہربان ہے اللہ نے یہ فرمایا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے یہ نہیں کہ تم نے اگر ناشکری کی تو میں تم کو عذاب دوں گا یہ نہیں کہا کہ اگر ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بڑا سکتا ہے بس تنبیح کی ہے کہ ایسا نہ کرو کیونکہ ناشکری کرنے میں یہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ نعمت چھن جاتی ہے لقد کانا لسبائن فی مسکن حمایہ لنتان ایمین وشمال قلوبی رزق ربکم وشکرولا بلدتن طیبتن وربن غبتن فآرزو فا وشکرو کے وجہے وہ انکار کرنے لگے یہ یمن میں قوم سبا کا واقعہ کہ اس <سلام> کو بائیس با میں پارے میں قرآن اکیس میں پارے میں بیان کیا ہے لَقَدْ قَانَ لَسَبَئِن فِي وَسْكَنْهِمْ مَایا جَنَّتَانِ عَيْمِينَ وَشْمَال اتنی نعمت اللہ نے ان کو دی کہ اس دریا کے ارد گرد باغ لگے ہوئے ہیں نیچے سے نہر جاری ہے اتنا پر رونک علاقہ صحت کن صحت والا علاقہ ہے کہ اس میں موزی جانور بھی نہیں وہاں زندہ رہ سکتا ہے سب صحت والے اور اس حد تک وہ باغ تھا ٹوکرا لے کے لوگ پھرتے تھے باغ کے نیچے تو وہ خود بخود باغ سے وہ پھل گرتے ہوئے ان کا ٹوکرا بھر جاتا تھا اور اللہ نے کیا کہا کہ اس کو کھاؤ وشکر ہوگا اور بس شکر گجا لاؤ کہ اللہ کی نعمتیں اللہ نے نعمت دی ہیں اللہ کا بہت شکر ہے لیکن اس قوم نے ناشکری کی پھر اللہ کا عذاب آیا وہ جو ڈیم تھا ان کا اس میں چوہے چوہے لگ گئے نے سوراخ کر دیا ڈیم ٹوٹ گیا باغ سارا بہ گیا تو کیا کہا قرآن مجید نے کہ اس کی جگہ پہ جہاں پر بڑے بڑے باغات اور یہ چیزیں تھیں اور صحت والی چیزیں تھی تو اس کی جگہ پہ وہاں کانٹے درخت اور اس طرح کی چیزیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیج دیئے ناراضگی ہو گئی نہ شکری کیے تو اس کی جگہ میں اللہ نے نعمت کو واپس دے دیا چھین لیا یعنی جو شخص اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاتا ہے تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور جو, اور جو ناشکری کرتا ہے تو پھر نعمت چھن جاتی ہے نعمت چلی جاتی ہے اللہ پاک پھر ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ نعمت کے چھننے کی یہی وجہ کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے جسے میں نے قوم سبا کی بات کو ذکر کیا ہے جی کا علاقہ ہے جو سلمان لوگوں نے سیم منصد اس کی جگہ پہ جھاڑیاں پیدا ہو گیا وہ ساری نعمتیں ختم ہو گئی ہیں تو بات یہ کہ جو نعمت کو شکر بجا لاتا ہے اللہ نعمت میں اضافہ کرتا ہے جو ناشکری کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے اور نعمت کی ناشکری کیا ہے کہ اس نعمت کو ناحق استعمال کرتا ہے گناہ بجا گناہ کرتا ہے اور بجا لانے کے بجائے اس نعمت سے صحت کی نعمت ہے نیکی کے بجائے اس سے گناہ کرتا ہے رزق کی نعمت ہے اس کو اچھے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے غلط راستے میں استعمال کرتا ہے یہ ناشکری ہے اور پھر اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ یہ مقصد ہے ان عذاب ال شدید۔ وکال موسی ان تکفر ومن في الارض جميعا فان الله لغنی حمید۔ موسی علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ پھر اونیوں سے اللہ نے تو نے نجات دی ہے اور ہر طرح اور نعمتیں اللہ دے رہا ہے انبیاء کی اولاد میں سے ہو۔ لیکن اگر تم سارے کے سارے مل کر تم اور روی زمین کے اوپر جتنے لوگ رہتے ہیں تم سارے کے سارے مل کر اللہ کی نا شکری کرنے لگ جاؤ تو اللہ کی ذات میں عظمت میں بڑائی کبریائی میں کوئی کمی نہیں کر سکتے ہو نقصان اپنا ہے فَإنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ حمید بلا اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے غنی ہے اور تعریف والا ہے حمد والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی انسان عبادت کرتے ہیں یا شکر بجا لاتے ہیں وہ اللہ کے اوپر احسان نہیں کرتے وہ اپنا بھلا کر رہے ہیں اگر تم نیکی کرتے ہو بھلائی کے کام کرتے ہو احسن تم تم نے یہ بھلے کام اپنے فائدے کے لیے کیے ہیں وہ انس تم اور اگر برائی کی ہے تو برائی تمہارے لیے جیسا کرو گے ویسا بھ بھرو گے بھر تو to جو انسان الل اللہ کا شکر بجال آ رہے ہیں اور نیک ہیں پرہیزدار ہیں تو اللہ کی اوپر احسان نہیں ہے اپنا فائدہ کر رہے ہیں اور جو ناشکری کر رہے ہیں تو ناشکری میں اللہ کا نقصان کوئی نہیں کر سکتے وہ نقصان اپنے ہی کر رہے دل مردہ کر رہے دل مردہ ہو جائے گا نیکی کی توفیق سلب ہو جائے گی نیکی کے راستہ گراہ محسوس ہوگا اور بری برائی کا راستہ ان کا آسان ہو جائے گا کیوں کہ اس راستے میں ختم اللہ والا قلوب یہ دروازے بند ہو گئے کہ برائی کر کر کے وہ اس طرف سے توفیق ہی نیکی کی سلب ہو جاتی ہے اللہ تاراض ہو جاتی ہے تو ناشکری میں اپنا نقصان ہے فرمایا السلام نے تم سارے سارے اومن فلر جمیہ اور جو کچھ زمین میں ہے دلیل سارے کے سارے لوگ مل کر نہ شکری کرنے لگ جاؤ اللہ کا نقصان نہیں ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب سے دنیا بنی ہے جب تک بنے گی سارے کے سارے لوگ ایک سانس چٹل میدان میں جمع ہو جائے اور ہر کوئی السائل مسئلہ ہر کوئی اپنا اپنا سوال کرنے لگ جائے ہر کسی کی اپنی ضرورت ہے کوئی مکان مانگ رہا ہے کوئی گاڑی مانگ رہا ہے کوئی عزت مانگ رہا ہے کوئی بیٹے مانگ رہا ہے کوئی کیا مانگ رہا ہے کوئی صحت مانگ رہا ہے ہر بندہ اپنی اپنی ضرورت مانگنے لگ جائے جب سے دنیا بنی ہے جب تک بنے گی سارے لوگ ایک ساتھ میدان میں جمع ہو جائے فرماتے کل علم اللہ ہیں آتے کل علم مس اللہ میں ہر مانگنے والے کی مانگ کو پورا کر دوں تب بھی میرے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی تو جب سب کو اللہ دے دے تو تب اس کے خزانے میں کمی نہیں جو اللہ کا شکر بجا گزار وہ اپنا فائدہ کر رہے ہیں جو ناشکری کر شکریہ کرے اپنا نقصان کر رہے ہیں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی فرمایا تمہارے پاس خبریں نہیں پہنچی تم سے پہلے جو قوم گزری ہیں قوم لوح پر کیوں مذہب آیا قوم آد پر کیوں عذاب آیا؟, آیا قومی سمود پر کیوں عذاب آیا؟ آیا. اور یہ تو مشہور مشہور ہے صرف پیغمبروں کا چھبیس پیغمبر علیہ کا بیان قرآن مجید نے کیا ہے کچھ پیغمبروں کا بیان اس سے اوپر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آیا لیکن پیغمبر تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کے لگ بھگ ہیں بہت سارے پیغمبر قومی آج قومی سمود کے بعد گزرے ہیں ان قومیں آئی انہوں نے بات نہیں مانی ان پر اصاب آیا نیا مل لگا ان کی گنتی کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا تو یہ تو غور کریں کہ ان آیا ان کو سور کیا ہے کہ کی بات نہیں مانی اچھے کام نہیں کیے سرکشیاں کرتے رہے بغاوت کرتے رہے اللہ اور وہ موجود ہیں جو مدینہ سے شام کی طرف راستہ جاتا ہے اسی راستے کے اوپر یہ ساری بستیاں آباد ہیں اور ان کے خندرات وغیرہ یہ سارے اب تک بطور عبرت کے موجود ہیں تو غور تو کرو ان جگہوں پہ جو لوگ رہتے جو تھے ان کی غلطی اور قصور کیا تھا انہیں کیوں تباہ کیا گیا تبا تبا تبا تبا تبا تبا تو اس سے بھی سبق مل سکتا ہے ہدایت مل سکتی ہے لہٰذا اپنے حبیب بیت محمد بیت بیت بیت عربی صلی, علی صلی اللہ علیہ وسلم علی کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تمہارے اوپر اس وقت میں اپنی اپنی قوموں میں پیغمبر علیہ وسلام بالبینات واضح نشانیاں لے کے آئے مو جزاد لے کے آئے کسی کو کلیم بنایا کسی کو سفی اللہ بنایا کسی اللہ <سؤال> کو کو ہر نے مختلف طرح کی نشانیاں موجود عطا کیے اور کو دکھائے لیکن قوم ہر فرد فردو اپنے کانوں میں دبا دیتے تھے تاکہ ان نیک لوگوں کی باتیں ہم پر نہ پہنچیں کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل کرنا پڑ جائے گا ہدایت ہو جائے گی یہ لوگ اچھے لوگوں کے بیان سے منع کیوں کرتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے اچھے لوگوں کے بیان میں ہماری اولاد ہمارے چلے جائیں گے ایک دن نہیں تو خود بخود کی مجلس اختیار کرتے ہیں بعض وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور لا ان کو ہدایت بھی دیتا ہے جہاں دکھنا سن لینا تم ہمیں تلاش کرنے کے لیے نکلو تو صحیح نہ کیسے خولتے خولتے خولتے ہاں؟ تو جو لوگ سے بچ بچ رہتے کے اس وقت لوگ بھاگتے آ رہے ہیں یہ مسلمان ہیں نا یہ جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں یہ جلدی آنے کی اس لیے کوشش نہیں کرتے کہ کوئی حدیت کی بات کانوں میں آ گئی تو پھر حدیت ہو جائے گی پھر جی کرنی پڑے گی ایک مسلمان کو ہفتے کے بعد ایک جمعہ نصیب ہوتا ہے اس میں بھی وہ ڈنڈی مارتا ہے اور آخر آخر میں آتا ہے اور اللہ سے مدد ہفتے میں اور صحیح بازو نصیحت کی بات ایک اچھی بات سن لے اللہ سے کے آئے کہ بات میں ہدیت تصیب پر ماحول جو بات اچھی ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق اس وقت مشرقی مکہ یا پیغمبروں کے جو سامنے اس وقت کے لوگ تھے کیا کرتے جو پیغمبر بیان کرتے فردو اپنے منہ میں ہاتھ جو لے کر آئے ہو ہم نہیں مانتے ہم انکار کرتے ہیں ہم تم کو برحق ہی نہیں سمجھتے کہ تمہاری بات کو سنیں اللہ بات بات نصیف